من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا بعد الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر فإن سريع الحسابِ. سبحان اللہ. <س> سایہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا امدین آئند اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام ہے دین اسلام ہے, اسلام ہے کہ ذین میں رہے حضرت سید اللہ نور علیہ السلام نے یہی دعوت دی باقی عمیر ان اقوام من المسلمین کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مسلمان رہوں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین مسلمین القوی نظریات نا متم مسلم بولا ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں بھی ایسی جماعت پیدا فرما جو تیرے سامنے سر چکانے والی ہے یہ ذہن میرے قرآن کریم میں اس اسلام کا جو معنی ہے نا وہ اس پہ ذرا توجہ دیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالق اور مالک کے سپرد کر دینا جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے أَسْلَمَ اپنا کی بارگاہ میں سپرد کر دیا چہرہ مطلب یعنی یہ یہ کہ ارب کا محاورہ یہ ہے اپنے آپ کو کسی کا تابع فرمان کر دینا یہ عرب کے اندر کہتے ہیں منہ رکھنے کو من اسلم وجہ ہو للہ بہ جو بندہ اپنے اپنا منہ اللہ کے لیے رکھ دے ہمارے ہاں چونکہ منہ رکھنا چیرا رکھنا یہ محاورہ نہیں ہے ہمارے ہاں محاورہ ہے سر جھکا لینا ہے یا نہیں ہمارے ہاں یہ سر جھکا دینا جو ہے یہ اتاد کے لیے اور تسلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں کے سامنے سر جھکا گیا ہے اور فلانا تو جھک گیا جی بس اس نے سر نیچے کر لیا ہے تو یہ ہمارے ہانچوں کے محاورہ جو ہے وہ اطاعت کے لیے جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ سر جھکانا یہ جملہ بولا جاتا ہے عرب کے اندر وہ کہتے تھے اسلام وجہ یعنی کہ چہرے کو سپرد کر دینا چہرہ جھکا دینا کیونکہ چہرہ جو ہے وہ سارے جسم میں سب سے زیادہ معزز ہے تو اس لیے وہ چہرہ رکھنے کو کہتے تھے ہمارے یہاں ہم محاورہ مانا وہ بھی اطاعت ہے ہر طرح کی اطاعت جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا میں اسی حکم کا غلام رہوں گا نا مسئلہ یہ اسلام ہے لیکن ہمارے ہاں کیا موسلح. ہے کچھ چیزیں لے لی کچھ کا انکار کر دیا بھی اور کچھ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی بھی موسلمان بھی موسلمان بھی موسلمان موسلمان نام کیا ہے وہ مسلمان نہ یار اسلام جو ہے نا اسلام مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنی مرضی ختم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر قربان کرنے کا نام اسلام ہے سمجھا گیا مسئلہ کسی بات پر اڑ جانا کسی حکم شریک نہ پسند کرنا یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشا فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ الساط السلام سے لے کر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ مساط السلام تشریف لائے سب کا دین اسلام ہی تھا سب کا دین کیا تھا اسلام تھا اور یعنی ایک وقت تھا حضرت موسی علیہ ساط السلام کا دین اسلام تھا جب ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے ماننے والے وہ عیس علیہ السلام بھی تشریف لائے ان سے پہلے باقی انبیاء بھی کرام علیہ مساط السلام بنی اسلائی میں تشریف لاتے رہے ان کے ماننے والوں نے جب انہیں قتل کرنا شروع کر دیا ان کا انکار شروع کر دیا تو پھر وہ خالص نیری یہودیت رہ گئی اسلام ان کے پاس ہے نیری عیس علیہ السلام تشریف لائے ان کا انکار کیا تو ہے اب اسلام ان کے پاس ہے نہیں, لگ نہیں لگ لگ ہے کیونکہ اسلام یہ تھا رب تبارک بطالہ کا جب جب حکم آئے جو جو نبی لے کر آئے اس کو ماننا یہ اسلام تھا یعنی موسل تشریف لائے جو حکم لائے وہ حکم اسلام ہے اور ان کے اس حکم کو ماننے والے مسلمان ہیں ہاں جی حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے باقی انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے بعد جو تشریف لاتے رہے آیا علیہ السلام زکری علیہ السلام باقی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے جو جو حکم لاتے رہے وہ حکم ان کا اسلام تھا اور اس حکم کو ماننے والے مسلمان تھے اب جب وہ سلسلہ انبیاء علیہ مساد السلام جو ہے وہ میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آکل سعد السلام رب تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر اور آخری رسول ٹھہرے تو آکل سعد السلام کی تعلیمات جو ہیں فقط وہی اسلام ہے بس آکل سعد جو دین لے کر آئے اب وہی اسلام ہے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا, فرمایا فرمایا کہ جو کو بندہ دین کے علاوہ ہمرال اسلام دین فلحمل میں نو جو کو بندہ اسلام کے علاوہ, علاوہ, علاوہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو فلحی اکبل میں ہو تو اس سے ہر گیز قبول نہیں کیا جائے گا اسے قبول ہے نہیں کیا جائے گا اس سے ثابت کیا ہوا تو رب تبارک بتالیٰ کہ ہاں مقبول کیا ہے وہ صرف دین اسلام ہے بس یہ دین اسلام جو ہے یہ رب بارک بتالیٰ کہ ہاں مقبول ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں کوئی بھی رب تبارک کو بتالا کہ ہاں مقبول ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمائے جی دیکھیں وَمَا اختلفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ مَغْيَمْ بَيْنَهُمْ ہمارے کے اور جنہیں کتاب بھی گئی ان کے پاس علم آ گیا علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کر لیا علم آ گیا ان کے پاس کہ حق کیا ہے پھر بھی اختلاف کیا انہوں نے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امبیائی کرام علیہ مساد اسلام تشریف لاترے بنی اسرائیل میں انہوں نے ہر نبی کی مخالفت کی ہر نبی کی مخالفت کی یہودیوں نے مانا نہیں ہے ان کو رب تبارک کو تعالی نے فرمایا ان کا جو اختلاف نبیوں کے ساتھ تھا علیہ السلام صاحب تشریف لائے بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں علیہ السلام صاحب تشریف لائے ان کے ساتھ اختلاف کیا انہوں نے پھر میرے کریمہ کل شام تشریف لائے آکل صاحب السلام کے دین کے ساتھ یہودیوں نے بھی اختلاف کیا نصرانیوں نے بھی اختلاف کیا رب بارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا ان سب لوگوں نے یہ جتنے بھی پیچھے آ رہے تھے اپنے آب آپ کو حل کتاب کہتے تھے یہ اپنے دور میں آنے والے ہر نبی کی مخالفت کرتے رہے اور یہاں تک یہ سارے یہودوں نے سارا دونوں مل کے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے صحت السلام کی بھی مخالف اکل سید اسلام جو دین اور شریعت لائے تھے اس کو بھی نہیں مانا سمجھ سمجھا گیا مسئلہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی وجہ بیان فرمائی سے اختلاف کرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے ایک چیز جو ہوتی ہے نا اختلاف کا سبب وہ ہوتا ہے اجتبا اجتبا ہو جائے اسے معاملہ جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا معاملے میں وہ خود یعنی کہ شش و پنج میں مبتلا ہے یار پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ ہوتا ہے ایک اختلاف کا سبب جو ہے وہ باہمی حسد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اندر کا اور اس وجہ سے وہ دینی حق کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ بیان کر رہا ہے لہٰذا نہیں آپ دین کا بھی انکار کر رہا کیوں بھائی دین تو علیہ السلام وہی بیان کر رہے تھے جو حضرت موس علیہ سے ہم لائے تھے پھر یہودیوں کو انکار کیوں ہوا دین تو علیہ اکلام وہی بیان کر رہے تھے اسلام جو حضرت عیسہ سام لائے تھے پھر نسرانیوں کا اختلاف کیوں ہوا آقا سات سی tuo جو کچھ بیان فرما رہتے وہ تو وہی حضور بیان فرما رہتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے پھر ان کو اختلاف کیوں ہوا ان کو اختلاف کی جو ایک وجہ س... رب تعالیٰ علا نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے میں کے بغیم بینہم بہمی بغض کے وجہ سے بغیم بینہم بہمی سرکشی کے وجہ سے بہمی حسد کے وجہ سے وہ رب تبارک تعالیٰ علیہ دین کے حمون کرو گی اور یہ بغض اور باہمی حسد جو ہے ان کے اندر پیدا کیوں ہوا یہ صرف مفادات کی جنگ تھی کیا جنگ تھی سرمایہ داری جو ہے نا یہ دین حق کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے بندے کو سرمایہ داری آج بھی پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے نفاذ میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ سرمایہ داری ہے سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کا ڈر ہے کو مول پیر اگر اس لیے آواز نہیں اٹھاتا تو اسے بھی اپنے سرمایہ کا ڈرا ہے یہ سرمایہ داری جو ہے نا یہی دین کے خلاف کھڑا کرے گی یہی کھڑا کرے گی دین کے خلاف بغض پر حسد پر بغاوت پر امادہ کرے گی یہی سرمایہ داری کرے گی کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ تو یہی سرمایہ داری رفتبار گوہتال نے فرمایا ان کی اپنی شبتیں دی انہیں شبتوں کو بچانے کے لیے کہ وہ شبتیں جو ہیں کہ ختم نہ ہو جائیں ان کی مال کی شاوت دنیا کی شاوت اس طرح کی جو ہیں مستحیات جو ہیں ان کی وجہ سے ان کا معاملہ بغض اور حسد تک جا پہنچا رب کے نبیوں کے ساتھ کریم <تصفح> <قرمت> اکثر <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس لیے بنے یہودی آکے اسام کے دشمن بھی نصرانی اس لیے بنے یہودیوں کو آپ پہ پڑھ چکے ہیں ان کے عوام کی طرف سے نظرانے آتے تھے اور نصرانیوں کو نظرانے ملتے تھے حکمرانوں کی طرف سے وہ دونوں بند ہونے والے تھے ایسے ثابت ہوا کہ یہ نذرانہ جو ہے یہ بھی سرمایہ داری ہے اور کیا ہے اے؟ سلطان عالم رحمہ اللہ شریف والے خواجہ محمد صادق صاحب رحم اللہ نا بابا جی کے جو پردادا پیر ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے پیروں کے پاس بیٹھنے سے نا اچھا ہے بندہ کسی پر قبر کے پاس بیٹھ جائے پیر کے پاس بیٹھنے سے اچھا بندہ پرانے قبر کے پاس بیٹھ جائے فرمانے لگے کیونکہ آج کل کے پیر بھی تو داری ہو گئے نا آج کل کے پیر بھی سرمایہ دار ہو گئے ہے یا نہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بہرحال یہ آئے مبارکہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیم کہ فمائے کے, کے بعد علم بھی ان کے پاس آ گیا لیکن بامی حسد اور بغض جو ہے بامی شہوات مشتہیات جو ہیں انہیں حق کو قبول کرنے سے مانے رہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کسی کے سامنے حق بیان کیا جائے دین حق کا پیغام سنایا جائے تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ حق کی آواز سن کے ہمارے مریدی کم نہ ہو جائیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے مقدی ہی کم نہ ہو جائیں اگر ہم حق بات کسی کی بیان کرتا بیان دیں لوگوں کے سامنے تو یہ انہیں بہت زیادہ خوف لائک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مضمت بیان فرمائی جو دین حق کے دشمن بنے ہوئے تھے صرف بامی بغض اور حسد کی وجہ سے تو یہ یہودیوں کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا میں آیات اللہ فیم اللہ سری الحساب میں جو کوئی بندہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اللہ کی آیتوں کا انکار کرے فعین اللہ سری الحساب میں بے شک پھر اللہ تبارک تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے اب بتائیں بھائی یہ آئے مبارکہ قرآن کی رب کا رب کی آیتوں کا انکار رب کے قرآن کا انکار کیوں کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہی سب سے بڑا مرشد ہے نہیں سمجھ آیا مسئلہ سب سے بڑا مرشد سب سے بڑا رہنما یہ رب کا قرآن ہے یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں جس بندے کو رب تمارک و تعالیٰ کے قرآن نے ہدایت دے دی ہے نا وہ بندہ کسی پیر کے پاس جا کے ہاتھ پہ بیعت نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں سمجھا مسئلہ ہاں بے فکر ہو کہہ سکتے ہیں جی میرا بی پیر بی جو ہے نا میرا بی شیخ بی جو ہے میری جو تربیت, بی بی تربیت بی کرنے والا مجھے راہ حق دکھانے بی والا بی میرا رہنما ہے وہ رب کا قرآن ہے میرا امام قرآن ہے میرا امام قرآن ہے تو جس بندے نے جس پیر نے خود ہی قرآن نہ پڑھا وہ کسی کی کیا تربیت کرے گا علامن حاج نبو بتائیں بھائی تو یہ زین میرے مسئلہ ہے ایسے پکڑ پکڑ کے جناب آپ کرا دیا انہوں نے یہ مسئلہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں یہ جو بیت ہمارے ہاں چلتی ہے نا <تصفح> نہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے <تصفح> <چنے> سنیں ذرا <تصفح> نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے <تصفح> <سبوت تصفح> نہ یا ہادی مبارکہ سے ثبوت ہے <تصفح> اس کا یہ <تصفح> جو بیت آج ہم <تصفح> کر رہے ہیں یہ بیت جو ہے وہ صرف اور صرف آکر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسلام پر بیت مسلمان ہوتے تھے آگر وہ بیعت اسلام کی بیعت کرتے تھے دے دے کہ اسلام کے وفادار رہو گے آ کر السلام سے بیعت جو ہے نا دے دے دے اپنے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ناموس کے دفاع کی بیعت لینا یہ ثابت ہے بتائیں بھی آج کتنے پیروں نے بیعت لی اپنے مریدوں سے یار ہم حضور کے صحابہ کی ناموس کا دفاع کریں گے یہ بیعت کی آ کر اسد السلام نے سنا ادابی کے موقع پر مقامِ پر جو آکال نے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے بتائیں جی یہ والی بات اور وہ بات جو آکال اسلام نے مکہ کے اندر جا کے مدینہ سے لوگ جاتے تھے اوسر خضرت کے لوگ جاتے تھے وہاں آج کرنے کے لیے آکر شاید السلام تین سال تک کے لیے محسور کر دیا گیا حضور کو آکال شام کو باہر دیا جاتا تھا صرف حج کے مہینوں میں وہی روکتے تھے آج کے دنوں میں آکال شام باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے علیحدہ علیحدہ ان کو دعوت سنایا کرتے تھے دین کی ہے آکال شام دین کی دعوت سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے بات کی مدینے کے لوگوں نے پھر اگلی بار اور لوگ آئے اور مزے کی بات پتا کیا ہے جو جنہوں نے بیعت کی تھی نا پہلی بار آکل ہے ست کی وہ سارے وہی لوگ تھے جو لوگوں کے سر ہجامتے بنا رہے تھے ان کی ہاں وہی لوگ تھے انہوں نے آکال کے ہاتھ پر بیعت کی حوصل خضرت کے لوگ جو تھے وہ بیعت ہو کر گئے واپس اگلی بار مزید لوگ لائے اگلی بار مزید لوگ لائے تیسری بار جب لوگ آئے نا ستر سے زیادہ آکال نے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آقا علیہ نے صاحب کیا بیعت لی تھی وہاں پہ حضور نے ان سے نموس رسالت کے دفاع کی اور دین کے دفاع کی بیعت لی آقا علیہ نے فرمایا کہ جس چیز سے دفاع تم اپنی ذات کا کرتے ہو اس, اس کا دفاع میرے لیے بھی کرو گے اپنے اپنے آپ کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے وہاں اور جس کا جس سے دفاع تم اپنی گھر والوں کرتے ہو وہی دفاع میری گھر والیوں کو بھی کرو گے جو دفاع تم اپنے بچوں کو کرتے ہو وہی دفاع تم میرے بچوں کا بھی کرو گے ان باتوں پر کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ان سے بتائیں بھائی پھر جہاد کے لیے جانے لگے اس کے لیے بیت لی نے بھائی آج جہاد کی بات ہوتی ہے نموس رسالت کی دفاع کی بات ہوتی ہے کہیں پر ہاں جی پھر جناب نموس صحابہ کے دفاع کی بات ہوتی ہے کہیں پر بیعتیں تو یہ ہیں بیعتیں تو یہ ہیں بھائی یہ داقل صحت اسلام کے صحابی ہیں اسی موقع پر سلح ادیبے کے موقع پر آکل شام کے غلام ہے کھڑے ہیں تم نے بیعت کر لی ہے کہ حضور کر لی ماں آپ کر لے کر دی پھر کھڑے ہوئے دو بار کر لی ماں ایک باری کر لے یہ بیعت نمو سے کے دفاع کی بات تین تین بار لے رہے یہ سے لنگر کی بات کہاں سے نکل اس ویت کو نہ فرض کہہ سکتے ہیں نہ واجب کہہ سکتے ہیں نہ سنت موقع کہہ سکتے ہیں میں <تصفح> پکی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے آج کتنے لوگ نوزو اللہ منظال ہے کہ ہمارے جو ان پیروں کے ہاتھیں ہیں اور وہاں جا کے سیاب استاق بن گئے <تصفح> پاکستان کا ایک پیر ہے نوزو باللہ آپ کو حیرانگی ہوگی <تصفح> لاکھوں مرید ہیں اس کے لاکھوں مرید ہیں <تصفح> اس کے ہاں عرص ہوتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں اس نے بھرے مجمع میں یہ کہا اس کی ویڈیو آج بھی نیٹ پر موجود ہے اس نے کہا امیر مابی رضی اللہ باقیان مسلمان ہی نہیں بتائیں مسلمان ہی نہیں آج بھی پیر کھڑا ہے وہ لیکن مرید اس کے اندھے مول بھی کہتے ہیں جو پیر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں جی جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے میرے آکل صحت اسلام نے دعا کی سیاح میں حدیث موجود ہے حادی مولا اسے ہادی بھی بنا اسے اس سے تکلیف ہو گئی آج پیر کے لڑ لگ گیا ہے تو کہتے ہیں وہ جنتی ہو گیا جو مصطفیٰ کریم کے لڑ لگ گیا ہے اسی کو تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو ایسے بد دماغ ہو تم تو یہ خدا کے لیے اس بیت کو اتنا نہ بڑھایا چڑھایا جائے اسے فرض واجب کا درجہ نہ دیا جائے آج جو بیت نہیں کرتا اسے آج محبت کا معیار یہی ہے کس کے بیت ہیں آپ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کے بیت ہیں جی شیخ کون سا آپ کا رہنما کون سا ہے میں نے کہا آپ کا قرآن ہے رقت بار کہ قرآن صرف بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے رب کے قرآن صرف بڑا کوئی رہنما ہو سکتا ہے مرشد ہو سکتا ہے بتائیں بھئی. اللہ تبارک بتا رہا ارشا فور میں دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا ایجاد جو ہے جو نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں سب سے قیمتی شہر ہمارے پاس قرآن ہے اور سب سے بڑا اعجاز یہ محمد عربی کے غلام ہے بس آج جناب کسی سے محبت بھی کریں گے تو پیر کے مرید ہونے کی وجہ سے کیوں بھائی اب میں بتاتا بھی نہیں کسی کو جلدی کس کیا یہ بیت جو کی ہوئی ہے کس کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے ہماری بیعت جو ہے نا اصل وہ وہی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ اللہ محمد ربت بار نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کیا حسین تعلیمات ہیں اسلام کی میں یہودیوں کی طبیعت میں ان کی خسرت میں لڑائی ہے سارا والے جھگڑا کرنے والے ہیں اللہ اکبر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ دیکھیں گے آج بڑے سارے لوگ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی دین حق کی دعوت کو دیکھ کر کے انہیں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے الجھنا چاہتے ت.. ہیں بڑے بڑے ابہاس بھیجتے ہیں سوالات بھیجتے ہیں کسی کو ہم یہی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ آپ پہلے قرآن کا منج دیکھیں پھر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں ربت بار کو حبیب پیارے اگر یہ آپ آپ کے ساتھ جھگڑے اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑے آپ کے ساتھ محاجہ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر فکول آپ فرما دیں اسلم کہ میں نے بھی اپنا چہرہ رب کے لیے جھکا دیا اور میرے ماننے والوں نے بھی جھکا دیا بس ہمیں کسی سے کوئی لڑنا نہیں ہمیں کسی سے کوئی جھگڑنا نہیں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ہی دین کو مانو ہماری ہی بات کو مانو کسی کو مجبور نہیں کرتے میں نے بھی اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے جو اس کو حکم آئے گا وہی وہ ہم مانیں گے اس کے علاوہ نہ کسی کی سنے گے نہ مانیں گے اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں محاجہ کریں ایک ہی جواب دیں نہ کریں کہ ہم نے تو بارگاہ میں سر چکایا ہوا بس کتنی بڑی بات ہے جی ایک بندہ تھا وہ کسی سے الٹتا نہیں تھا کوئی بھی بندہ بات کرتا اس وہ کہتا جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں صرف درست فرما رہے ہیں ایک بندہ کہنے لگا جی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں جو بھی بندہ بات حالانکہ وہ غلط بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ آگے سے بات نہیں کرتے آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس نے کہا آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں آپ بھی اب بتائیں ایسے کے ساتھ بندہ کر کے کرے گا کیا کیا نکلے گا ایک بندہ ہوتا ہے طالب سائل اس کی نیت ہوتی سمجھنے کی اسے آپ سمجھائیں کہ نفع ہوگا ایک ہوتا ہے اس کا مقصد صرف جھگڑنا ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے جھگڑنا ایسے رولا ڈالنا لوگوں میں مشہور کر دینا باجی میں جوت گیا جیت گیا میری فتح ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے شرارتی بندہ فسادی بندہ یہ نہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نہ حبیب کریم علیہ السلام کو پسند ہے یہ واضح طور پہ آکال اللہ کی تعلیمات موجود ہیں آکل علی سامنے منع فرمایا اس سے جدال جو ہے وہ بھی کریما کلو نے منع فرمایا اور ایسے لوگوں کو مستی سے نکال دیا کرتے ایسے لوگوں کو ہمارے بزرگ جو ہے جو جواب نہیں دیا کرتے بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں وہ جا رہے ہیں ایک ایسا بندہ آیا اس نے آ کے نا پیچھے سے سوال اٹھہرے ذرا بات پوچھنی ہے آپ کو پتا تھا یہ جھگڑالو ہے آپ نے دیکھا چا اچھا تو آگے مو کر کے چل پڑے اس نے کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سوال کا جواب دے دیں انہوں نے دیکھا بھی نہیں پیچھے انگلی اس طرح کی میں تجھے تو اتنا بھی جواب نہیں دوں گا میں اتنا بھی نہیں ہے دیرے لیے تو. میں میرے پاس جو دین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ان کو سکھاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا, کو بتاؤں گا. تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ جھگڑالو ہے تو فسادی ہے متبے نہیں ہے. تو ہے اللہ اکبر رفتار کو تارا نے ارشاد اور جی دیکھیں اور بھی آپ کو فرما دے جنہیں کتاب دی گئی یہاں جنہیں کتاب دی گئی اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہے آب. کون مراد ہیں؟ یہودی اور نصرانی مراد ہیں امی جین اور امیوں کو بھی کہہ دیں آپ امی کون ہے یہ ذہن میں رہے امی کا معنی ہوتا ہے نا وہ ان پڑھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بے پڑا یہ بنی اسمیل جو تھے نا سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا امی اور یہ اس وقت کو باعث تحقیر نہیں تھا اور نہ آ جائے امی کا لفظ کیونکہ یہ اکل سید اسام کا نام ہے النبی الامی یہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور امی کے کئی سارے محمل علماء نے بیان کیے ہیں بہر اس سے بس جو ہے نا وہ یہی یہ ہے کہ امی کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے بے پڑھا کیونکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے پوری کائنات میں آپ کو کوئی استاد ہی نہیں ہے سوائے رب تعالیٰ کی ٹھیک ہے نا بعض بزرگوں سے بھول ہوئی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جبریل حضور کے استاد ہیں <سلام> نا آقا علیہ کے استاد آدمی کا مربی آقا علیہ السلام کا رب جو تربیت فرمانے والا آقا علیہ السلام کی وہ خالق اور مالک ہے <متصفح> بس, <متصفح> بس <متصفح> آقا علیہ السلام, شاہ آقا علیہ السلام نے خود عرشا فرمایا السلام نے کہ میرے رب نے میری تربیت فرمائی ہے اے <متصفح> اے اللہ اکبر میں اور تربیت بھی ایسی کی ہے اس نے میرے خلق کو کمال تک اور انتہا تک پہنچا دیا ہے اور ایسا حضور صدلام کے خلق کو رب نے کمال تک پہنچایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا حبیب پیارے ان کل خلق نظیم تو خلق عظیم پر سوار ہے خلق کے عظیم چل رہا ہے تو مطلب کیا ہے نقلا اللہ خلقی خلق لوگ اپناتے ہیں میں حبیب تو جو بھی کرے وہی خلق بھی ہے وہی عظیم بھی ہے یہ شان ہے میرے اکل اسلام بتائیں بھائی پھر کیسی تربیت کی خالق اور مالک نے میرے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امی جو ہے نا کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا فرمایا کہ نانو امت انت لا تب ولا نہ ہم لوگ نہ کریما کئی سارے معانی بیان کیے جی اور آکش اس حدیث اگلے الفاظ کیا ہیں وہ یہ آکل صاحب نے اشارہ فرمایا اس طرح مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا اتنے دن،, اتنے دن،, اتنے دن،, اتنے دن بنتے ہیں اتنے بن گئے, تیس بن گئے. اے؟ اور یہ فرما کے دوسری بار فرمایا ہا کزا ہا قذا پڑھنے لکھنے کی کوئی ممانت بیان ہو رہی ہے سمجھایا نا مسئلہ بلکہ علماء نے جو اس کی توجہ پیش کی ہیں بڑی لمبی چوڑی بان سے علما نے جو توجہ پیش کی ہے سر جی سے بات کی اکالیہ صحیح اسلام نے جو فرمایا گلا کزا ہا کزا تین بار حضور نے فرمایا اور تیسری, دوسری بار, فرمایا نے تو تیسری بار ایک بار کا بند کر لیا اکالیہ مطلب کیا ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اکالیہ صحیح السلام نے شاہ فرمایا کہ ہم جو ہے حساب کتاب کے چکر میں نہیں پڑتے یہ دن مہینہ جو ہے نا نہ ہم گنتی شروع کر دیتے ہیں اس کی بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے چاند جو ہے نا وہ چاند طلوع ہو جائے نظر نظر شروع ہے کو کے پتا چل جاتا آج کون سی تاریخ ہے کہ ہم اس سے چھوٹ گئے اور یہی حدیث پاک جو ہے یہ جتنے بھی آج کل کے بارے نا کیلنڈر برانڈ جو, جو ہے ان سب کی تجلیل کرتی ہے کہ یہ کہتے پھر کیلنڈر بنا لیں پورے پچاس سال کا حساب بنا کے رکھ دیں فلانے سال میں عید کس دن ہوگی تو فلانے میں کس دن ہوگی کیلنڈر بنا کے رکھ دیں تو کریمہ کلی صاحب السلام کیا فرماتے ہیں میں میرے غلاموں تم پر یہ بھی دقت نہیں ڈالتے ہم کہ تم اس طرح کیلنڈر بناتے رہو تم یہ حساب کتاب لکھ کے رکھتے رہو نہ میں دیکھو اسے جب نظر آ جائے تو رمضان شروع کر دو جب نظر آ جائے تو ختم کر کے عید کر دو اتنی بڑی بات ہے لان تم والانہ نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں علیہ السلام نے چونکہ اسی یہ فرماد کے اگلی بات حضور نے یہی کی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم سے میں نے سنا وہی بیان کر رہے تھے کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لانا تو بو لانا نہ امت امی تن ہم امی لوگ ہیں امی جماعت ہے ہماری پورا گروہ ہمارا جو ہے تو ہم نہ تو جس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اقالیہ علیہ و کے سیابۂ کرامل مردوان جو ہیں وہ لکھنا نہیں جانتے تھے حضرت ابوبکر عمر کو دیکھ لیں حضرت ماویہ کو دیکھ لیں سارے کے سارے کاتبہ وائی تھے اطبین وائی تھے سارے لکھا کرتے تھے باقی رہی بات حساب کی تو اقاع صد السلام خود جو باہر جاتے تھے سامان لینے کے لیے عشر وغیرہ جمع کرنے کے لیے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے فطرانہ یہ صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے جاتے تھے اقالیہ سلام کے بعد جب آتے تھے حضور خود حساب کرتے تھے ہاں بھی بتا کیا کیا لایا اور کیا کیا کہاں کہاں دیا ہے آقا والا نہیں ہے کہ ہم تو وہ نعوذ کہ کے پاک میں لکھنے پڑھنے کی مذمت ہو رہی ہے کیا ایسی بات, ہو رہی؟ ایسی بات نہیں ہے اینا. اینا. اللہ و تعالی نے فرمایا جی اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن جتنا ضروری تھا ہمارے لیے وہ بیان کر دیا گیا اللہ تبارک و تالا نے حبیب پیارے آپ ان کو بھی فرما دیں جو امی لوگ ہیں امی وہاں کے لوگ جو تھے سارے امیوں کو بھی فرما دیں یہودیوں کو بھی فرما دیں نسرانیوں کو بھی فرما دیں بات ختم کریں آپ نے کہیں آسلم تم ہاں جی مسلمان ہوتے ہو کتنا انداز ہے یار آسان میں آسلم تم اسلام لاتے ہو اور میرے رب کے ہر حکم پر سر جھکاتے ہو آسلم تم کرتے ہو تم تعالی نے فرمایا فائن اسلم اگر یہ مان لیں اسلام لے آئیں میری بارگاہ میں اپنا سر جھگا دیں تو فقدحت دو یہ بھی ہدایت پا کر ابو بکر صدیقی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ بھی پھر عمر و عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہوئے دو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے وہ انتولو ابھی پیارا کر یہ منہ پھیرے مارے ہیں اور کہیں گے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے تو فنما علیہ کل بلاگ ابھی پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے ذمہ صرف پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ہے آپ کا اجرا آپ کے خاتے میں لکھ دیا گیا ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا کتنی بڑی بات ہے یار کتنا سادہ انداز ہے کسی سے جگڑنا نہیں کسی سے لڑائی مارے نہیں کسی سے باس نہیں مباثر نہیں مناظرہ نہیں جدال نہیں مقابرہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب تبارے گوتار نے فرمایا کہ حریب باپا جی نے فرمائے آسلم تم مسلمان ہوتے ہو کہیں ٹھیک ہے تو آ جائیں نہیں تو جائیں بس چھٹی یا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لڑنے کا اجازت نہیں ہے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں فلانی چیز تو فلانی چیز ڈمگانے چیز ڈمگانے چیز بھائی کیوں جب میرا رب تبارک و تعالی جو ہے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے اپنے حبیب کی تربیت رف فرما رہا ہے دعوتی منحج دیر رب تبارک و تعالی تو پھر تمہاری دعوت کہاں گئی بھائی تمہارا دعوت کا طریقہ کیا ہے کسی کو پکڑ کے بدنام کرنا شروع کر دینا وہ ان کہی بات اس کی طرف منسوخ کر دینا اپنے معیار کھڑے کر کے اس پہ جو اترے ٹھیک ہے جو نہ اترے اسے جناب اس کی عزت تار تار کر کے رکھ دینا یہ منحج تم نے کہاں سے لیا ہے رب تعالی نے کیا فرمایا میں ابھی بھی آپ ان کی فکر نہ کریں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا آپ نے محنت کی ہے آپ کو نتیجہ نہیں ملا آپ پریشان نہ ہوں فرینما الحل بلال آپ کے ذمہ پہنچانا تھا آپ کا اجر لکھ دیا گیا ہے بس آپ پریشان نہ ہوں ابھی کیا آپ आप کو آپ کا حضر آپ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا آپ نے اپنا فرض بھی ادا کر دیا جو دین حق کا پیغام نے دینا تھا وہ نے پہنچا دیا ہے فینما کر بلاگ آپ کے ذمے صرف پہنچانا تھا آگے کیا فرمایا بلّہ بسیرباد میں باقی کر رب خود دیکھ رہا ہے جو مانے گا آ جائے گا اس صف کے اندر رب نام عطا فرمائے گا ابھی پہلے جو نہیں مانے گا تیری دعوت کو تیری دعوت کو قبول نہیں کرے گا رفت بار کوالم ہے بلّہ بشیر امبل رب بار ان بندوں کو پھر دیکھ رہا ہے دیکھ اب ان بندوں کو دیکھ, دیکھ, دیکھ رہا دیکھ ہے دیکھ رہا. یہی آئے مبارکہ الفاظ و اللہ بسیرباد یہی ال... ال... الفاظ جو ہیں یہ ابو بکر عمر کے لیے جنت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں اور یہی الفاظ جو ہیں یہ ابو جال کے لیے ابو لابھ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو بائیڈن کے لیے اور نیتن یاو کے لیے اور جتنے بھی مودی کے لیے چمودی کے لیے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں یہ الفاظ جو جہاں پر ختم نبوت کی بانگ دینے والے خادم حسین رضوی کے لئے جنت کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے جتنے بھی مجاہدین اسلام ہیں ان کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں وہیں پہ یہ الفاظ جو دین حق کے دشمن اور دین حق سے ٹکرانے والے چاہے وہ گنجی کی صورت میں ہو چاہے وہ شیطان خان کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بدمعاش کی صورت میں ہو ان سب کے لئے جہنم کا اعلان بھی کر رہے ہیں واللہ بصیر بالم اللہ بندوں کو دیکھ ہے اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے, ہے محمد بندہ جو سلی ملتی ہے کافر کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے صرف ایک ہی جملہ سننے سے اللہ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اللہ اکبر آگے دیکھیں جی ایک دم خطاب یہودیوں سے ہو رہا ہے یہودیوں کو کرتوت کھولے جا رہے ہیں کیسے دی؟ <سؤال> ان بیشک انہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیا نبی, جی نبی حق اور انہوں نے نہ حق نبیوں کو شہید کیا نہ حق نبیوں کو شہید کیا سب سے زیادہ عذاب اسے وہ قیامت والے دن جو نبیوں کا قاتل ہے جو نبیوں کا قاتل ہے اسے عذاب ہوگا اور میرے کریمہ السلام نے ما کے کسی کو گالی دینا نا وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہے کسی کو گالی دینا وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہیں تو بتائیں بھائی عام مسلمان کو گالی دینا اس کو قتل کرنے کتنا گناہ ہے تو پھر کسی نبی کو گالی دینا پھر امام الانبیاء کو, کو, کو گالی دینا بتائیں بھائی آج اتنے لوگ رسول اللہ علیہ صحت کی ناموس کے معاملے میں گھگو بن کے پڑے ہوئے ہیں چپ کر کے پڑے ہوئے ہیں نہیں بول رہے جناب چوڑے گستاخیاں کر رہے ہیں پڑے ہوئے یہ اتنی بڑی, بڑی گستاخی اور چپ پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے ان سے سنے تو کہتے ہیں کاش میں حضور کے دور میں ہوتا میں نے کہا خدا کے لیے اس وقت تو تو ہوتا ہے اس وقت تو پھر ابولاب کی جماعت میں ہوتا یا عبداللہ بن بھائی کی جماعت میں ہوتا تھا نہ کیا کر ایسی باتیں رکھ رفتبارے گوتال اسی میں اپنی وہ جانے سے اسے آج جو بندہ ریسٹورینٹ نہیں بول رہا میں شامل ہوتا جو جناب جا رہے تھے جاتے آ گئے کبھی بھی ساتھ کھڑے نہیں ہو یہ لوگوں میں ہوتا جو آج بھی کھڑا ہو رہا کل کہاں کب کھڑا ہونا تھا اس تو نے انہوں نے کو شہید کیا اور اگے کیا فرمایا رب تعالی اللہ اکبر یہ حیران کن بات ہے میں کہ انہوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا و یبتلون الذین یامرون بالقسط من الناس اور ہی میں سے جو لوگ علماء حق کھڑے ہوئے تھے انصاف والی بات کرنے کے لیے انہوں نے انہیں بھی شہید کر دیا نبیوں کو بھی شہید کیا اور جو انصاف کی بات کرنے والے عالم تھے انہوں نے انہیں بھی شہید کیا آج انبی کرام علی مسعود کا قتل جو ہے وہ تو چونکہ نہیں ہو سکتا ان سے تو انبیاء کرام علیہ مساد کی گستاخی کر کے یہ وہی والا گناہ حاصل کر رہے ہیں جو گناہ انہیں ہوگا اور آج جو علماء کرام حق کی دعوت دے رہے ہیں حق کے منج کو ان کے سامنے کھول رہے ہیں یہ ان کے دشمن بن رہے ہیں ان کے قتل کے در پہ ہو رہے ہیں انہیں جناب زہر دیا جا رہا ہے انہیں جناب جلدی گزارا جا رہا ہے دنیا سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے گولیاں ماری جا رہی ہیں جیلوں میں قید کر کے انہیں زہریہ ٹیچے لگا کے گزارا جا رہا ہے دنیا سے ویام رکس سے ویا مرون سے بلکس سے منہ سے کیا ہے آی ہاں مقتولن الذين يامرون بالفساد من الناس اور انہی میں سے جو لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے انصاف کی بات کی یہی لوگ ہیں جو مجدد دین کے دشمن ہیں مجتہدین کے دشمن ہیں علماء کے دشمن ہیں علماء حق کے دشمن ہیں مسلمین کے دشمن ہیں ان کو قتل کرتے پھرتے ہیں یہ سارے یہودیوں کے پیروکار ہیں اور کسی عالم کو جو عالم کھڑا ہو کے دینی حق کی بات کرے اس کا دشمن بننا اسے قتل کر دینا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہو اور جو دعوت دین دے رہا ہو ہے منج اسلام کے ان مطابق لوگوں کو دین سنا رہا ہو اس کی مخالفت کرنا اس کی مخالفت نہیں ہے <سؤال> یہ حقیقت کے اندر رب کے دین کی مخالفت ہے <سؤال> آگے دیکھیں <سؤال> جی, <سؤال> جی <سؤال> رب تبارک نے رتبار فرمایا اللہ اکبر علیم میں حبیب پیارے انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں انہیں مبارک دے دیں خوشخبری سنائیں او مبارک خوشخبری تمہارے لیے کیا دردناک عذاب پیار ہے تمہارے لیے آگے کیا فرمایا رب تاران اللہ اکبر الاکل یہ اگلے مبارک میں سزا بیان ہو رہی ہے کیا بیان ہو, رہا ہے؟ سزا بیان ہو رہی ہے ان کی جو انبیاء کرام کے ان کی دعوت کے دشمن ہیں اور جو علم پر دعوت ہے رقت بار نے دونوں کی سزا الگ الگ بیان فرمائی نبی کے قاتل کی سزا کیا بیان فرمائی وال میں ان کے امال دنیا میں بھی برباد ہو گئے آخر میں بھی برباد ہو گئے یہ بربادی کیوں ہوئی <سلام> یہ ذہن میں رہے سوائے ارتداد کے کوئی عمل کسی کے ایمان کو برباد عمل کو برباد ہے، نہیں کرتا تو مطلب کیا ہے رب ربت بار نے یہ نہیں برمایا صرف نیکیاں برباد ہوئی باقی مومن کھڑا ہے نا, نا میں خود بھی کافر ہو گیا ہے <سلام> خود بھی کافر <سلام> <سلام> <سلام> ہو گیا ہے اور اس کے کفر کی وجہ سے ارتداد کی وجہ سے اس کے عمل برباد ہوئے ہیں اور آگے علما کا دشمن علماء کو قتل کرنے والا ان کی سزا کیا ہے رفتہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا یہ دلیل ہو جائیں گے پھر یہ زلیل ہو جائیں گے ہاں حملہ کہیں گے ہمیں کیوں نکالا پھر جناب اولما کو جناب تیس تیس بندے ایک ہی دن میں کا نارا مارنے والے ان کو شہید کر کے روزے کی حالت میں ان کو شہید کر کے پھر مدت بھی پوری نہیں ہوگی پھر زلیل ہو کے لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے کبھی امریکہ کو کہیں گے المدد یا امریکہ المدد یا واشنگٹن المدد یا ایف کے کہتے ہیں یہ کہتے پھریں گے یا المدد یا اقوام مرتدا خط لکھ رہے نہیں لکھ رہے ان کو لکھ رہے نا تو رب تبارک وطالیہ نے کیا کرما ومال ناصرین ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کو کوئی مددگار ہے؟ نہیں ہوگا نبیوں کے دشمن کی بات آئی ان کے قاتل کی بات آئی رب الماً والا آخرا ان کی دنیا میں برباد اور آخرت میں بھی برباد اور یہاں بات آئی علما کے قتل کی تو وہاں ربتبارک و تعالیٰ ومال الحمد ناصرین ایسا بندہ دنیا میں ضلیلوں کے مرے گا ذلیلوں کے مرے گا اور اس کی آخرت بھی بربادی ہوگی اللہ و تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تھا